سولاد و سلام علی رسول اللہ سلاد و سلام علی قیا اللہ سلاد و سلام علی قیا نبی اللہ علی نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے حسن اسلام حسن اسلام اور آج ہمارا اس میں موضوع ہوگا عزتوں کا تحفظ تحفظ عزت آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا اور انشاءاللہ اللہ آج اس سلسلے میں ہم اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج سجا کر اس دنیا میں بھیجا ہے شرف ایک عطا فرمایا ہے اور تمام مخلوقات پہ اسے فضیلت عطا فرمائیے اسے عزت سے نوازا ہے تو وہ کون سے امور ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ اپنی عزت گواہ بیٹھتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور وہ کیا معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی دوسرا فرد کسی کی عزت خراب کرنے کے در پہ ہوتا ہے اور دین اسلام کی کیسی خوبصورتی ہے کہ وہ شرف انسانیت کو قائم رکھتا ہے احترام مسلم کو قائم رکھتے ہوئے یہ چاہتا ہے اور اس چیز کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے دلاتا ہے اور اس بات پہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کی عزت نفس اور عزت معاشرت کو قائم رکھے برقرار رکھے اور اس میں اضافے کا باعث بنے مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں اور درود پاک پڑھ کے اپنے سلسلے میں برکتوں کے حصول کا ذریعہ اسے بناتے ہیں نبی کریم رعف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کا اصول ہے آپ جو دو گے وہی وہ آپ کو ملے گا جو بو گے وہی وہ کاٹو گے حدیث پاک میں آیا کما تدین جو کرو گے ویسا ہی بھرو گے اور انگلش میں کہتے ہیں گیو ریسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ آپ دوسروں کو عزت دیجئے تو آپ کو بھی عزت ملے گی ادنان بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے اولا آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے رب والسلام علی سید المرسلین البلاََََََََََلاسلام بعد سعید المسلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناََ اسلام وہ ستھرا اور اچھا مذہب ہے جو ہر ایک کے ساتھ عزت احترام تعظیم توقیر کا درس دیتا ہے میں. اور عزت اور احترام ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرنا دی یہ دی انسانی فطرت ہے اگر ہم چھوٹے سے بچے کو دیکھیں یا نوجوان کو دیکھیں یا ادھیڑ عمر کا شخص ہو یا بوڑھا ہو الغرب کسی بھی عمر کا شخص ہے اگر آپ اس کو یہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مجھے عزت دی جائے میں عزت کے ساتھ بلایا جاؤں حتیٰ کہ اگر ن سے بچے کو کوئی شخص بلا وجہ ڈانٹنا شروع کر دے اس کے ساتھ ابے تبے اور عزتی والا انداز اگر اختیار کیا جائے تو وہ بھی اس پر شکوہ کرتا ہوا نظر آ آتا ہے کہ مجھے آپ یوں کیوں بلا رہے ہیں یا اس انداز کی کیا وجہ ہے مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں مجھے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں اور तो اگر آپ بچے کے ساتھ بھی آپ جناب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اسے رسپیکٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ تعظیم اور توقیر کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا گرویدہ ہوتا چلا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم چھوٹے بچوں سے شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے حتیٰ کہ اس قدر پیار اور محبت نبی پاک علیہ السلام وسلم فرمایا کرتے تھے بچوں کے ساتھ کہ خود کوئی کسی سے ملاقات ہوتی ملتا تو نبی پاک علیہ السلّہ آگے بڑھ کے اسے سلام فرمایا کرتے تھے جس اسلام جس نبی علیہ السلّہ وسلم کی تعلیمات میں ایک چھوٹے سے بچے اس اتنا ابھی شعور نہیں ہے جو یعنی ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا لیکن اسلام اسے بھی عزت اور رسپیکٹ دے رہا ہے اس انداز میں کہ اس کی بھی ہتک نہ کی جائے اس کے ساتھ اس انداز اس رویے کو اختیار نہ کیا جائے جو اس کی دل آزاری کا سبب بنے جو اسے اس بات پر ابھارے کہ وہ اس بات کا تقاضا کرے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی کا مبارک انداز صابقرام علیہ مردوان پھر ایسی انسیت جو اپنے عزیز و اقارب ہوں ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ مبارک انداز صرف ان لوگوں کے ساتھ تھا ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ تھا جو آپ کے عزیز و اقارب تھے آپ کے نواسے تھے آپ کے رشتہ دار تھے نہیں بلکہ جو بھی مسلمانوں کے بچے ملا کرتے تھے آ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی مبارک انداز تھا حتیٰ کے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آ کے جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب باہر سے کہیں سفر سے تشریف لاتے اور رستے میں کوئی بچہ مل جاتا تو آ دو جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا کرتے کبھی آگے بٹھا لیتے کبھی پیچھے بٹھا لیتے پچاس سے زائد صحابہ کرام علیہ مردوان کے وہ بچے ہیں سیرت طیبہ ان کے نام درج ہیں جنہیں نبی پاک علیہ اللہ کے ساتھ سواری کا شرف حاصل ہوا تو اسلام ہر ایک کو رسپیکٹ چھوٹے سے بچے کے لیے جس مذہب میں اس قدر تعظیم توقیر عزت احترام کا عنصر موجود ہے پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور حتیٰ کہ ایک عمر وہ آئی کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اسلام اس کی کس قدر عزت احترام تعظیم اور توقیر کا حکم دیتا ہوگا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچپن میں اسے کتنی تعظیم و توقیر دی یہ دیکھیے آپ بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ یوسف بھائی کہ محد سے بچے کو مہد سے بلکہ اگر ہم اس سے بھی پیچھے کے دور میں چلے جائیں دنیا میں آنے سے پیچھے چلے جائیں تو جب سے لے کر انتقال کے بعد تک جب وہ اس کی سانسیں ٹوٹ چکی ہیں اس کی بھی روح بھی جسم کا تعلق بھی بھی بھی گویا کہ ظاہری اعتبار سے ختم ہو چکا اس پر موت پائی ہو چکی ہے اس کے بعد تک احترام دیا اور اتنا بھی احترام بھی دیا کہ اس کی قبر کی بھی بےحرمتی کرنے بھی بھی سے منع کیا اب یہاں پہ ایک دو باتوں کی وضاحت اور اس کے بعد پھر بھائی کی طرف چلتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں ایک بات کلیئر ہو جائے کہ ایک ہے عزت کا چاہنا جی جسے حب جاہ یا عزت طلبی کہتے ہیں ایک ای یہ اس کی تو اسلام میں پذیرائی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے عزت دی جائے مجھے مقام و مرتبہ دی جائے میری تعریف و توصیف کی جائے تو اس کی تو پذیرائی نہیں ہے بلکہ اس کو دل کی بیماریوں میں شمار کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کے احکامات کتابوں میں مشکور ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بالخصوص کتب اس سے بھری ہوئی ہیں۔ کہ یہ عزت چاہنا شہرت طلبی یا عزت طلبی حب جاہ اس قسم کے جو امراض ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی دو ایسی جہتیں ہیں کہ جو ہر مسلمان پر ان کی پیروی کرنا اور ان کے حصول کی کوشش کرنا وہ ضروری ہے ایک یہ کہ حاصل شدہ عزت کو مقام کو مرتبے کو قائم رکھنا اپنی عزت کی جسے کہنا چاہیے حفاظت کرنا اور دوسرا یہ کہ سامنے والے کی اپنی نہیں، کسی دوسرے کو رسپیکٹ دینا تو ان دونوں چیزوں کی ترغیب بھی ہے اور پذیرائی بھی ہے اور یہ اچھی بھی ہیں اور نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی یوسف بھائی کہ ان سے بچا جائے آپ کیا اشاعت فرمائیے رسم الرف الحمد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس نے ہمیں دین اسلام کا دامن عطا فرمایا ہے جی اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے جی یقیناً دین اسلام لا تعداد اور بے شمار خوبیوں کا جامع ہے اور اس کی بے شمار خوبیوں اور بے شمار اچھائیوں اور بے شمار اوساف میں سے ایک بہت ہی بہترین وصف جو کہ کسی بھی غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کافی ہے وہ ہے اس کا یہ خوبصورت وصف جو کہ آج ہم اس پر ہم گفتگو کریں ٹھیک یعنی عزتوں کا تحفظ جی دین اسلام یہ بالخصوص مسلمان اور اس میں جیسے کہ ہمارے نان میں نے بات کی بچوں کا بوڑھوں کا اور آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی انتقال کے بعد بھی مطلب وہ عزتوں کا تحفظ دین اسلام فراہم کرتا ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ گویا کہ عزت دینے والا معاشرہ ہے اور عزتوں کے تحفظ کرنے والا جسے کہا نا دانبی نے کہ انسان کی فطرت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے ٹھیک ہے اچھا یہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت ہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ جو اسلام کی طرف مائل نہیں ہے مسلمان نہیں ہے چونکہ دین اسلام کا ماخذ اس کا منشور جو ہے وہ قرآن کریم ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ دین اسلام عزتوں کو تحفظ دے رہا ہے دین اسلام لوگوں, کو لو لوگوں کی عزتوں کا تحفظ فراہم کرتا ہے ان کی عزتوں کا محافظ ہے آئے قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کس طریقے سے اس کی تعلیمات کو سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ خجرات کے اندر ایک عمومی طور پر پہلے بات کی گئی اس کے بعد دو سے تین مثالیں بھی دے دی گئی ابھی خوبصورت ایک انداز دیکھیے گا ایک تو عالل عموم میں گفتگو کی گئی ہے اور اس میں جی سمجھایا گیا ہے کہ عزتوں کو تحفظ کس طریقے سے دینا ہے اور اس کے بعد دو سے تین مثالیں بھی دی گئی ہیں تاکہ وہ بات ہمیں مزید سمجھنے میں آسانی رہے ٹھیک جی سرا حجورات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شاپ رایا یا جو ہے ندین جی یہ بڑی خوبصورت بات ہے یادین اے ایمان والوں یعنی مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں اب یعنی جتنے مخاطب ہیں وہ مومن ہیں مسلمان ہیں اب انہوں نے اس بات پر عمل کرنا ہے کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے فرمایا یادینہ آ بنوں لا یس خر من قومن یا اذین آمن لا یس خر قوم قومن قومن فرمایا کوئی مردوں کی جماعت کسی مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے فرمایا آگے کہ اص مل ہوں اصون ہوں اص یقین خیر ठीक ठीक ठीक ठीक فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو پھر فرمائے ولا نسا من نسائیں نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں فرمائے اصن نہ خیر من ہن جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والی ہے یہ تو ایک العموم بات کر دی گئی کہ مذاق اڑا کر کسی کی وزت ہی نہ کی جائے صحیح اچھا آگے بڑھے اب دو سے تین مثالیں فرمائے ولا تل مزو انفسکن فرمائے ایک دوسرے کو تانے مت دو اب یہ وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں گویا کی جن سے عزتیں عزت بے خراب خراب ہو عزتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے دو سے تین مثالیں بھی دی جا رہی ہیں تاکہ انسان اور اچھے طریقے سے کو سمجھ ہے. ہے. فرمایا ولا تن ولا تن مزو انفسا کو اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ, سورہ حجرات میں کہ اور ایک دوسرے پر تانے کا تانا بازی مت کرو ایک دوسرے کو تانے مت دو ٹھیک ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولا تنا بزو بل ٹھیک ہے ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو Allah, اب یہ کتنا زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوست دوسرے دوست کا یا کوئی کسی جماعت میں دوستوں کے گروپ کے اندر مشہور ہو جاتا ہے اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے جس کے برے معنی ہوتے ہیں جس کو وہ بےچارہ سن کر شرمندہ وہ بےچارہ بھی غیر حقیقی جو ہے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کرے وہ کسانا ہو کر بےچارا وہ اس طرح سے جو کر رہا ہوتا ہے فرمایا کہ ولا تنا بزوب ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو یہ بھی دلی اسلام کا حسن ہے کہ کتنی بارش سی بات کو بھی پوائنٹ آف کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو جس سے عزت خراب ہو اچھے, اچھے نام ہو اچھا اس کے تحت مفید سریام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے نام رکھے گئے جس سے کہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتیق ہے فاروق, رضی اللہ, فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جنورین کہا جاتا ठीक ठीक ہے. تو یہ اس طرح کے نام رکھے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جس کے اچھے معنی رہے اگر ان ناموں پہ غور کریں تو ان سے ظاہر ہو ہے برتری ظاہر ہے عزت ظاہر ہے عزت دینا ان نام عزت دینا ہے نا کی سیرت علا سلام بڑے خوبصورت جو ہے القابات اپنے صحابہ سابقرام والی مردوان کو عطا فرمایا کرتے تھے بلکہ ایسے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے جن کے برے مانو نکلتے ہوں فر، پھر فرمایا کہ بِسَل اسم فرمایا ایمان. ایمان لانے کے بعد فاسق کے نام سے ملقب ہو جانا اپنے آپ کو فاسق کے نام سے ملقب کر لینا ایمان لانے کے بعد یہ کتنا برا ہے مطلب یہ کہ شخص ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد خود فاسق بن جائے وہ حرکتیں کرے جس سے انسان جو ہے وہ مطلب اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ موصوف ہو جاتا ہے جی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن لم یت جو توبہ نہ کرے ان باتوں کو بیان کر دیا گیا جی ان سے موصوف ہونے کے بعد یہ کام کرنے کے بعد توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ فرمارا فا الا دوست بات ہے مسلمان کو عزت دو اور اس کی عزت کا تحفظ کرو اب بات یہ موضوع ایسا ہے گفتگو کا سینریو ایسا چل رہا ہے کہ میں بھی چاروں کے میں بھی اپنا حصہ ڈال دیں تو ایک حدیث پاک میرے پیش نظر ہے عدنان بھائی نبی کریم علیہ سلاط وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی جہنم سے حفاظت فرمائے گا اور اسی موقع پر جب یہ حدیث بیان کی تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وکانہ حق قن علین نسر المنی ترجمہ کنزل ایمان اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا تو اس کی عزت کا تحفظ کرنا اسے بے عزت ہونے سے بچانا ادران بھی اگر ہم ادھر انفرادی اور معاشرتی پہلو بھی لے لیں اور ہمارا ٹکر بھی چل رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اپنا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں ممکنہ صورت میں انشاءاللہ سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا جو عنوان سے متعلق ہوگا موضوع سے متعلق ہوگا انشاءاللہ اسے ہم شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے بھی ادھر ہم اگر یہ دیکھیں یوسف بھائی کہ ہمارے معاشرے میں دنیا اگر ہم اس اصول کو فالو کرتے ہیں جی تو کیا سمرات ملیں گے کیا برکتیں ملیں, ملیں ہے گی ہے اور ہمارے معاشرے کی کیفیت کیا بنے گی اور ہم اس پہ بھی غور کر لیں کہ جب اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو انفرادی شخصیت میں بھی خاندان میں بھی جی اجتماعیت میں بھی معاشرے میں بھی اور دنیا میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج جب ہم کسی سے بے تکلف ہوتے ہیں نا دو صورتوں میں بہت زیادہ ایسا مجھے میری فیلنگ ہے کہ دو صورتوں میں عزت کا تحفظ بڑا لرزنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ہماری عزت خراب کر ہی دے گا دو صورتیں ایک تھے کہ دشمنی کسی بھی سبب سے دشمنی اور تعصب دل میں بیٹھ جائے کیے اور دوسرا انتہا درجے کی بے تکلفی بے تکلفی ہوتی ہے تو اس میں دوست یسوف بھائی معاشرے کی حالت یہ ہے کہ دوست آپس میں کھانے والے پینے والے بیٹھنے والے جانے آنے والے وہ آپس میں ان کا گفتگو کا انداز دیکھ لیں تو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ عزت دے رہے ہیں کہ بے عزت کر رہے ہیں کیا کہیں گے ادام یہ دراصل انداز کسی طرح بھی جو ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جی اگر ہم اس پر غور کریں فکر کریں کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کتنی عزت سے کتنے احترام اور مقام اور مرتبے سے نوازا نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کابت اللہ شریف کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اے کابۃ اللہ اے اللہ کے گھر تیری عظمت تیری رفاق تیری تیری حرمت بہت, بہت بڑی ہے لیکن شاد فرما خدا کی قسم ایک مسلمان کی عزت و حرمت تجھ سے کہیں بڑھ ہے کابت اللہ شریف کتنا کتنا عظیم گھر ہے کتنا مقام کتنا مرتبہ ہے مسلمان کتنا ادب احترام تعظیم توقیر کرتے ہیں اس کی بے حرمتی کے متعلق ذہن کے کسی گوشے میں گمان بھی پیدا نہیں ہونے دیتے اور لیکن اس کے مقابل جسے اللہ کے پیرے محبوب علی سلاۃ السلام نے اس سے بڑھ کر عزت و حرمت والا قرار دیا اس کی عزت اس کی حرمت اس کے ناموس اس کی تعظیم توقیر کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس کو کیسے گوارا کر لیتے بلد ہیں بلد ہم؟ پھر اسی سبق سے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا اس میں جیسے آپ نے قرآن کریم کے آیت کے ذمن میں بیان کی یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی محسوس ہوتی ہیں اور کہنے والا بسا اوقات کہتے ہیں میں نے تو ایسی کہہ دیا تھا آپ تو بہت سنجیدہ لے گا اس کو میں نے تو ایک لائٹر موڈ میں کہہ دی تھی بات جی. لیکن اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں اونی جی. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بلکہ قتل و غارت گری کا گویا کے بازار گرم ہو جاتا ہے حضرت خاطم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں جس محفل میں ہوں گی جس جگہ ہوں گی جی. وہاں سے اللہ ازل کی رحمت پھیر لی جاتی ہے وہ تین باتیں کیا ہیں ایک دنیا کا ذکر دنیا میں بدمست ہوئے ہوئے دوسرا ہنسی مذاق شریعت کی حدود کو توڑنے والا حسی مذاق اور تیسرا لوگوں کی عزت دری کرنا یعنی لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا انہیں اچھالنا یہ چیزیں تینوں چیزیں جہاں ہوں گی وہاں سے اللہ عز و جل کی رحمت رخصت ہو جاتی ہے پھیر لی جاتی ہے اور یوسف بھائی آپ دیکھیں معاشرے میں کہ بھائی بھائی جو ہیں وہ دشمن ہو جاتے ہیں اچھے خاصے دوست بیسٹ فرینڈ جو ہوتے ہیں وہ بس اوقات جانی دشمن ہو جاتے ہیں اچھا زوزین میاں بیوی کے درمیان عزت نہیں کر لی جاتی جب تو پھر وہاں پہ بھی احترام کا جب تعلق ختم ہوتا ہے تو پھر بسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں اندیشے بھی پیدا ہوتے ہیں پھر لڑائی جھگڑا فساد کی صورت ہوتی ہے بس اوقات اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اس میں اعتبار دو طریقے ہوتے ہیں اس کے نقصانات کے ظاہر ہونے کے ایک تو وہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کے سامنے آپ کو جواب دے دیا ڈائریکٹ اس نے ناراضگی کا غائر کر دیا آبجیکشن کر دیا اور باس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شادی کی محفلیں ہوتی ہیں آپ اسے مذاق مستی چل رہا تھا اور جو وہ آگے گاڑی گلوچ پر آ گئے غصہ ہو گیا شور شرابہ ہو گیا مارم پیٹی ہو گئی اور وہ جو نا مطلب گھر کے گھر خراب ہو جاتے دوسرا اس کا جو ایک نقصان ظاہر ہونے کا طریقہ ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اس چیز کو چھپا کر رکھتا ہے کینے کی صورت کے اندر ٹھیک ہے اس پہ میرے کو سب کے سامنے ذلیل کیا ٹھیک ہے اور وہ کسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے کسی وقت کی تلاش میں رہتا ہے جیسے اسے موقع ملتا ہے یا تو اسے پوشیدہ طور پر سب کے سامنے وہ خود بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہ بدلہ لینے کے انتقام کی آپ کو اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ اس کو ایسا کر کے بتاؤں گا اس نے ہمیں سب کے سامنے ذلیل کیا ہمیں سب کے سامنے ویزت کیا ہم بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر اس کے کی تلاش میں رہے گا ایبو کو ٹٹو گا اور تجسوس کرے گا پھر لوگوں سے اس کے متعلق بات کرے گا پھر پھر اس میں چوک پھر سے بوتان اس طرح کی بہت ساری برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ ایک ایسا چور دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے داخل ہو کے انسان بہت سارے جرائم کرتے جو وہ کرنے والا بن جاتا معاملہ یہ ہے کہ عزتوں کا تحفظ کیسے ممکن بنایا جائے اسلامی تعلیمات تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ قرآن جو ارشاد فرما رہا ہے وہ ہمارے سامنے حدیث جو ارشاد فرما رہے وہ ہمارے سامنے اور سامنے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو اس کو سیکھے اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے ایک ماحول کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا بھائی وہ بڑا اثر رکھتی ہے آپ جس ماحول میں ہوں گے نا جس طرح کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہ آپ محالہ طور پر آپ کے اندر وہ چیزیں آتی دلکل. چلی جائیں گی اچھا ایک اور چیز یہ کہ کل ہی ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ انسان سننے سے زیادہ گفتگو سے زیادہ یہ دیکھنے سے سیکھتا ہے بالکل اگر گھر کا ماحول ایسا ہے یا جہاں بھی اس کا جانا آنا ہے وہاں پہ اس کا ماحول ایسا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے یعنی جن افراد کو یہ دیکھ رہا ہے ان کے درمیان ان میں باہمی عزت و احترام کا تعلق ہے اور ترکیبیں بن رہی ہیں تو پھر یہ بھی اسی کو اپناتا ہے چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو بچے بھی سیکھتے ہیں بڑے بھی سیکھتے دے دے ہیں میں اور آپ بھی سیکھتے ہیں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہم اپنے معاشرے میں روز مرہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس گھر کے اندر اسلامی ماحول ہے عزت احترام تقریم کا رشتہ قائم ہے بھائی اپنے بھائی سے مخاطب ہوتا ہے آپ جناب سے گفتگو کرتا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ ان کے بچوں کا انداز بھی بات کرنے کا آپس میں ایسا ہی ہوتا ہے پیار محبت والا وہ بڑے کو بھی آپ جناب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کے ساتھ بھی لیکن جہاں اس کے برعکس کیفیت ہوتی ہیں تو وہاں جو ان کے بچے ہوا کرتے ہیں وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس طرح گھر میں ابے تبے سنتے ہیں اسی طرح کیا جو ہے وہ بچے بھی کرتے اور پھر وہی وہ جو ہے ان کے رگو پہ کے اندر نافذ ہوتا چلا جاتا ہے فرمایا کر مدنی انعامات کا رسالہ جو دیکھتا ہے اسے بھی اس کی برکتیں ملتی سبحان اس رسالے میں اگر آپ دیکھیں نا اس میں کئی مدنی انعامات ایسے ہیں کہ جو عزتوں کے تحفظ پر مبنی ہے اور دیکھنے سے ایسے ملتے جب پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت تو ذہن بنتا ہے ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں جب جبھی تو آپ اس کو پڑھیں گے نا اب اس کو جب اوپر ہی پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ امیر سنت نئی طریقہ عطا فرمایا ہے ایک ایسے شخص نے عطا فرمایا ہے جو راہ سلوک کا مسافر نہیں بلکہ مقتدہ پیش پیشوا ہے جو نیکیوں کا عامل ہی نہیں بلکہ نیک بنانے والا ہے جو گناہوں वा سے वा بچنے والا ہی نہیں گناہوں سے بچانے والا ہے باہر تو ذہن تو بنتا ہے اب اس میں کئی مدنی انعامات ایسے ہیں کہ جو عزتوں کے تحفظ کا باعث ہیں اور دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کا باعث ہے اب دیکھیے نیک بنانے اور گناہوں سے بچنے کا نسخہ ہے تو اس کا مدنی انعام نمبر سات ہے کہ کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے تو تڑاک سے بات کی ابے تبے سے بات کی آپ جناب سے بات کی اب اس کا مقصد کیا ہے اگر اس کی روح میں جائیں جب ہم آپ جناب سے بات کرتے ہیں تو عزت و احترام کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تو تڑاک پہ جائیں تو لڑائی جھگڑے کی جو ابتدا ہے وہ ہوتی تو توڑاک سے اسی طریقے سے پھر آگے چل کر بھی اس میں ایک مدنی انعام ہے کہ تینتیسواں مدن انعام ہے تھرٹی نمبر آج آپ نے گھر میں اور باہر کسی پر توہمت تو نہیں لگائی کسی کا نام تو نہیں بگاڑا کسی کے ساتھ گالی گلوچ تو نہیں کی اب دیکھیں مدنی نام آتے اسی طریقے سے ایک اور مدنی نام ہے مدنی نام نمبر 38 وہ یہ ہے کہ کیا آج آپ نے جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور بھی بہت سارے ہیں نام بگاڑنے سے متعلق نام بگاڑنے سے متعلق بھی ہے نمازوں کا بھی ہے اور دیگر کا بھی ہے لیکن میں نے جو موضوع سے متعلق تھے وہ میں نے کہا مدنی انعامات بھی جو ہے حسن اسلام کی ایک مثال ہے بالکل یہ تو بہتر مدنی انعامات جو ہیں ہم اس کی ایک ایک شک کو جو لیں اور اس کی تفصیلات میں جائیں تو میرا اپنا گمان یہ ہے غالب بلکہ یقین کی کیفیت کہ یہ حسن اسلام ہے خوبصورتی ہے اسلامی تعلیمات کی آپ دیکھیں اس میں ایک مدنی رام یہ ہے کہ والد صاحب کے ہاتھ چومیں کیسا اس نے اسلام ہے کہ جب جب اسلام جب اسلام جب ہے؟ بیٹے کو کہہ رہا ہے والد کے ہاتھ چومو کیسا زبردست وہ ہے والدہ کے قدم چومو کیسی بات ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے مجھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کال ہے وہ لے لیں تو کال لیتے ہیں سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں کون ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آف اسلام, اسلام مدینہ مدینہ عدنان چشتی یافیلا اللہ تعالی مدنی فلطع فرمارے قبلہ محروز مدنی بھی ہیں استاد قبلہ یوسف مدنی صاحب بھی ہیں اللہ کریم صد کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے موضوع ہے عزتوں کا تحفظ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ بھائی جس کو اپنی عزت کا تحفظ کرنا ہے اسے چاہیے کہ الٹے کام نہ کرے جب کام کرے گا تو اس کی عزت کیسے محفوظ رہے گی لوگوں کو جب پتا چلے گا باتیں جو کھلیں گی اس کے ایپ جو ہے بری عادات برے اخلاق برا کردار جب یہ معاشرے میں عام ہوگا تو عزت کیسے باقی رہے گی تو بھائی عزت کا تحفظ کرنا ہے تو اپنے, اپنے آپ کی صلاح کریں نا برے کام چھوڑ دیں کیا فرماتے ہیں آپ اللہ اکبر کبیر اللہ تعالی ہمارے اس ٹیلی فون کالر پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائیں کے علم میں عمر میں صحت میں خاندان میں برکت فرمائے ہمارے بہت ہی اچھے میں تو کہوں گا کہوں گا یہاں پہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست مبلغہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے کافی سارے سلسلوں میں آتے رہتے ہیں لیکن ایک سلسلہ ان کی شناخت ہے اور وہ ایک کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے आ, میں, انہوں نے نام نہیں بتایا اور ڈائریکٹر صاحب بھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ نام نہ پوچھیں بس آپ جانے دیں کال چلا دیں تو ہمارے سلمان مدنی ہیں یہ ماشاء اللہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت فرینڈلی ماحول میں سکھاتے ہیں یہ بھی عزتوں کا تحفظ یا عزت دینے کا ایک طریقہ ہے سلمان بھائی میں آپ کی بات یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے کال کی ہے تو ہم تینوں ہم دو تو میری نظر پڑی تھی عدنان بھائی بھی مسکرا رہے تھے میں بھی کافی مسکرا رہا تھا یہ بھی عزت دینے کا ایک طریقہ ہے ماشاء اللہ عزا کے کسی دوسرے کے دل میں دل جوئی کے لیے اس کے دل میں خوشی داخل کرنا اور اس کو ایک طرح کی اپریسی ایشن ہے اگر کوئی مبلک دعوت اسلامی اور ایسا مبلک دعوت اسلامی جو آلریڈی مدنی چینل پہ سلسلے کر رہا ہے وہ خود سلسلے میں کال کرتا ہے اپنے جو بھی تاثرات ہیں وہ دیتا ہے تو اس کی اپریسی ہے یہ اور اس کی ایک محبت کا ثبوت ہے عزت دینے کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ ہماری محبت ہے قائم رکھے اب یہ یوسف بھائی جو سلمان بھائی نے بات کی کہ وہ ایسے کام ہی کیوں کر رہا ہے حدیث پاک میں بھی آیا کہ مقام تہمت سے بچے اس کو کیسے لیں گے کیا اس میں اس دو صورتیں مل رہی ہیں جی دونوں باتوں کا پہلو الگ الگ ہے جی بات یہ کہ ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک شخص جی بظاہر جو ہے وہ اپنی عزت کا تحفظ بھی کر رہا ہے جی اور بظاہر اس طرح کی کوئی حرکت بھی نہیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر انگلی اٹھائی جائے جی یا وہ معاشرے میں اس کو برا سمجھا جائے لیکن اس کے باوجود آپ نے معاشرے کے اندر لوگ دیکھے ہوں گے جو اچھے بھلے عزت دار آدمی کی عزت خراب کر کے رکھ دیتے ہیں مطلب نہ کوئی برائی کرتا ہے نہ کسی برائی کے اندر وہ ملوی سے اچھا خاصا عزت دار آدمی ہوتا ہے صحیح. لیکن کچھ لوگوں کو خام خامے دوسروں کو پریشان کرنے کی عادت ہوتی ہے اور مجلس کے اندر کسی کو بیٹھے بیٹھے تنگ کریں گے کسی کو پریشان کریں گے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر ایک شخص سے خود اپنی جان بوجھ کر عزت خراب کر رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے بھی منع کیا گیا ہے ہمیں دین اسلام کے اندر سے منع کیا گیا کہ اب اسے کام مت کیجیے کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت خراب ہو آپ مزل تہمت پر اپنے آپ کو بیش مت کریں لیکن ایک شخص اگر اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا ہے اس کے باوجود اس کی عزت کو خراب کرنا اس کی عزت کو پامال کرنا یا اس کی جو ہے معاشرے کے اندر جو نام ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو ضلیل کرنے کی کوشش کرنا دین اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے اس چیز سے روکتا ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ عزت دیجیے اور لوگوں کی عزتوں کا تحفظ کیجئے مقصد یہ ہم ان مطلب پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں کہ جس سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے اور آدمی کو ہم زلید و رسوا ہونے سے دوسروں کے سامنے محفوظ رکھ سکتے ہیں دراصل عزت کے تحفظ کے کئی طریقے ہیں ٹھیک ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر ایک شخص دوسرے کی عزت کرے اور ایک یہ بھی ہے کہ بندہ خود بھی اپنی عزت کا تحفظ کرے وہ کیا ہے جب اپنے آپ کو تومت پر پیش کرے گا جب سر عام گناہ کرے گا جس کے لیے اب اسلام کے اندر دیگر قوانین جو ہیں اور دیگر جو یعنی اس کے لیے جو معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے تو اب گویا یہ اسلام کے طریقے سے ہٹا اس نے خود اپنے آپ کی عزت اپنی خراب کی تو عزت کی حفاظت کے کئی طریقے ایک یہ کہ ہر ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے اور بندہ خود بھی اپنی عزت کی حفاظت کرے کہ اپنے آپ کو ایسے مقام پر نہ پیش کرے کہ جہاں سے اس کی عزت خراب مقام ہوتی عزت ہو سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساری عزتوں کی اصل تو اللہ کی فرما برداری ہے شکریہ سلمان بھائی نے جو بات کی اسے اگر ہم بالکل سمیٹ دیں کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے جس نے اللہ رب العزت کی عزمت کے پیش نظر اس کی فرما برداری اختیار کری اور اس کے سامنے आجزی, انکساری اور جو بھی تزلول کے کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کیے اپنے آپ کو اس نے بارگاہ الہی میں سرب سجود کر دیا عمل بھی اور صورتن بھی اور مانن بھی تو یقیناً وہ عزت دار ہو جائے گا جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو اللہ وجن کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے تو جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کی عزت قائم رہے گی باقی رہے گی اور لوگ اس کی عزت کریں گے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العزت پھر عزت پھر اس کو جو عزت, مل عزت ہے ہی اسی لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا موتی اور فرما بردار ہے سبحان اور اصل جب عزت اسی وجہ سے لہل عزت, عزت, عزت ولی رسول ہی و عزت اللہ تبارک و تعالیٰ لیے اس کے, رسول اور دلائم دلائم کے لیے, بھی لیے بھی ہے جی بالکل سبحان اللہ کال لے لیتے ہیں ابھی آپ نے کہا ہے کہ اسلام مرنے کے بعد بھی عزتوں کا تحفظ کرتا ہے جب بندہ زندہ ہوتا ہے تب تو کرنا نہیں ہے تحفظ کا مرنے کے بعد کون سا تحفظ ہے ذرا اشار سما دیے گا جزاک اللہ السّلام علیکم و رحمتہ اللہ ورد. جب بندہ زندہ ہو بات یہی ہو رہی ہے ہماری تو کہ جب بندہ زندہ ہو بندہ مومن زندہ ہو تو بھی اس کی عزت و احترام بجا لایا جائے اور جو شریعت نے حدود و قود بیان کیے اس میں رہتے ہوئے اس سے احترام و عربت کا رشتہ قائم رکھا جائے اور مرنے کے بعد جی اس کی عزت ایسے ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے اس کو برے القابات کے ساتھ نہ پکارا جائے اور بلکہ یہاں تک آیا والدین کی حکمت تو یہاں تک آیا کہ جس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے ان سے ملے ان, سے ان, کے ان, کے ان کے ساتھ سلا کا معاملہ کرے اور پھر مسلمان کی عزت و حرمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انتقال کے بعد بھائی انتقال ہوگی اب کون سی عزت و حرمت تو اب جو سر اسلے میت دیا جا رہا ہے یہ عزت و تقریب ہے یہ عزت و تقریب ہے اب جو اسے کفنایا جا رہا ہے کفن دیا جا رہا ہے یہ عزت و تقریب ہے پھر اب جو اسے لے کر چلتے ہیں یعنی غسل میں کہا گیا نرم ہاتھوں سے غسل دیا جائے اسی طریقے سے جب اسے لے کے چلتے ہیں تو اسے بڑی احتیاط سے بڑے احترام سے لے کے چلتے ہیں پھر قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کو صاف کرتے ہیں آپ دیکھا ہوگا تو یہ کیا ہے یہ قبر کیوں صاف کر رہے ہیں قبر سے اتنی غربت اس کی کیوں ہے وہ تو اس, اس میت ہی کی وجہ سے ہے نا یوسف بھائی یہاں تک کہ قبر پہ بیٹھنے سے اس کے اوپر چلنے سے منع کیا گیا کی اس کی بالکل اس کی عزت و تقریب ہے کہ کسی طرح سے دنیا سے ملکل. چلا گیا اب ایسا انداز جس سے دنیا میں اسے تکلیف ہوا کرتی تھی حیات میں زندگی میں, میں وہ انداز اپنانا اس کے ساتھ اس کی ہڈی توڑ دینا اس کا جسم روڑ دینا اور اس طرح کی بات کر دینا یہ اس کی عزت و تقریم کے خلاف ہے جس کی اسلام کی اس طرح نماز جنادہ ہے خود نماز جنازہ اتنا بڑا احترام ہے کہ مسلمانوں کا جو یہ ہوا ہے یہ مسلمانوں کا نماز جنازہ جنازہ, جنازہ کا جو اجتماع ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کے لیے دعائیں مففرت کرنا اس کی نماز پڑھنا یہی ہے نا کہ یہ فرض کفایہ کرار دیا بلکہ اسے لازم کرار دیے گا فرض کفایہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں ایک روایت کا خلاصہ بھی اس قرو مرتاؤ کو بالخیر اپنے مردوں کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرو یعنی اس میں کوئی برائی تھی بھی تو اسے اگنور کرتے ہوئے کے ہیں اس کے اندر جو اچھائیاں تھیں اس کو ہائی لائٹ کرو لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ ماشاء وہ یہ کام کیا کرتا تھا ماشاء وہ یہ کام کیا کرتا تھا اس کے اندر یہ اچھائی تھی یہ اچھائی تھی تو یہ بھی اس کی عزت کا ایک تحفظ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی آپ اس کی مدد جو ہے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کریں بلکہ لوگوں کی اس کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بلکہ علما نے تو کتابوں میں باہر شریعت میں فتح اور میں دیگر کتابوں میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ غسل دینے والا جو ہے وہ امین ہونا چاہیے غسل دینے والے کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ اوصاف امانت سے بھرپور ہونا چاہیے کیوں کیونکہ جب وہ غسل دیتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب نیت کی کوئی ایسی ناگوار بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو مطلب اچھی نہیں ہوتی تو اسے وہ لوگوں میں بیان کرتا نہ پھرے کہ ایسا ایسا ہوا تھا ہم تو غسل دے رہے تھے تو یوں ہو گیا تھا اس کا منہ ایسا ہو گیا تھا عزت و تقریب ہے یہ بالکل عزت و تقریب ہے اور رہی بات یہ کہ دنیا میں عزت نہ کی جائے اور انتقال کے بعد عزت کی جائے یہ اسلام نے نہیں کہا اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ دنیا میں عزت نہ کریں بعد میں عزت کریں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے اسلام کا حسن یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے بعد بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ عزت اور تقریم کا حقدار ہے کسی انداز میں بھی اب یہ علیحدہ بات ہے اگر کوئی اس کو ڈیگریڈ کر رہا تھا اس کی بے عزتی کر رہا تھا تو, تو یہ اس کی بے عملی ہے اسلام کے حسن کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں آتا وہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی عزت و تقریم ہی کا درس دیتا ہے ایک مسلم شریف کے حدیث پاک ہے میرے بہت ہی خوبصورت عدیث پاک ہے پاک علی اللہ نے فرمایا کہ ان اخو المسلم اخل مسلم مسلمان کا بھائی اچھا انداز کیسا ہونا چاہیے فرمایا اس کے بتا بتائے فرمایا لا یزلم اس پر ظلم نہیں کرتا ولا خلو اس کو ضلیل نہیں کرتا ولا خر اور نہ اس کو حقیر थीक سمجھتا ہے یہ تین باتیں ذکر کی گئی اس کے بعد فرمایا کہ بے حس بری یہ اقا مسلم فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے بدترین شخص ہونے کے لیے ایک مسلمان کے لیے بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے پھر فرمایا کن المسلم الل مسلم ہرام ال دم ہوا ارد ہوا ہو ٹھیک اب یہ جو باتیں آئی نا اس میں میں ایک بات تھوڑا سا شاید اپنی حدود سے نکل کے ارض کروں وہ یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ زندگی میں تو عزت کی نہیں مرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو بات کر رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی میں عزت چاہتا تھا یہ کیا چاہتا تھا خود تو عزت چاہنے کی تو کوئی وہ پذیرائی ہے نہیں ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں باقی رہ گئی بات کہ ایک سوشل میڈیا جب سے آیا ہے جب سے ہر نیگیٹو بات اس ہائک پہ جا کر جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے کہ گویا کے پورا معاشرہ ہی ایسا ہی کر رہا ہے کہ کوئی کسی کو عزت دے ہی نہیں ڈال الحمد للہ نہیں کہ اس وقت بھی مسلم معاشرے میں باوجود عملی طور پر بہت انحصاط ہونے کے بہت نیچے اتر جانے کے باوجود اس وقت بھی ایک عزت احترام و حرمت کی کچھ نہ کچھ الحمد بلکہ میں کہوں گا کافی کچھ کیفیات جو ہیں وہ باقی ہیں اور پریکٹیکلی ہمیں اس معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بزرگ جو ہے وہ بس میں یا کسی سواری پر کھڑا ہوا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ نوجوان اسے جگہ دے دیا کرتے ہیں بسا اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی جگہ دیتا ہی نہیں ہے پھر اسی طریقے سے کوئی کمزور ہے تو اسے سہارا دینا یہ بھی رائز ہے ہمارے اسی طریقے سے کوئی بڑا آئیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا اٹھ جانا اس کو سیٹ دے دینا اسی طریقے سے پانی پی رہے ہیں اور اس کو بھی پانی پینا ہے تو پہلے اس کو پیش کر دینا گفتگو کرنی ہے تو پہلے بڑے سے بات شروع کرنا بڑوں کے سامنے کم بولنا یا خاموش رہنا یا جہاں ضرورت ہو حاجت کے ذریعے حاجت ہی کے تحت بولنا تو یہ ہے اب یہ خام خی کا کہ اپنے اندر یہ چیز پال لینا کہ زندگی میں عزت نہیں دیتے تو بھئی زندگی میں عزت بالکل دیتے ہیں لیکن زندگی میں عزت دینے کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں اور انتقال کے بعد معیار کچھ اور ہوتا ہے اب میں یہی عرض کرتا ہوں کر سکتا ہوں کہ زندگی میں ایسا تو ہو, ہو نہیں سکتا کہ ہمیں یا آپ کو چارپائی پہ لٹائیں اور چار افراد جو ہیں وہ اٹھا کے چل دیں تو یہ عزت کا جو انداز ہے یہ زندگی میں نہیں ہو سکتا الحمد علی احسانی عزتوں کا معمول ہے اور اگر جہاں نہیں جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو انہیں زندگی میں بھی عزت دینی چاہیے امیر اہل سنت دامد علیہ کا اگر اس میں ہم معمول دیکھیں تعجب ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت مطلب بڑے تو بڑے ہیں جو عمر رسیدہ ہیں بزرگ ہیں سفید داڑی والے ہیں یا ای والے ہیں وہ تو اپنا ایک منصب رکھتے ہیں لیکن امیر اہل سنت کو تو یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی عزت و تقریم سے پیش آتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ہی ایسی باتیں کہ جو کوئی اتنی ظاہری اعتبار سے ہم کہیں کہ کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی لیکن امیر اہل سنت اپریشیشن دیتے ہیں اور میرا اپنا یہ حسن زنے کہ امیر اہل سنت کو بات پتا ہے کہ اگر یہ اتنی سی اچھائی کر رہا ہے اور میں اپریشیشن اسے دوں گا تو اس کی اچھائی بڑھے گی اچھائی اسی طریقے سے بڑھے اگر آپ یہی رونا روتے رہیں گے کہ بھائی زندگی میں تو عزت دی نہیں مرنے کے بعد دے رہا تو اچھا مرنے کے بعد بھی نہیں دے رہے اب کیا کر لیں گے تو اس کو اچھائی کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کیا جائے جی ادنام بھائی اسلام کا حسن دیکھیے آپ کے ابتدا در یہ جو ہمارے معاشرے کی بے چینی اور یہ سارے کے سارے معاملات ہیں یہ اسلام سے اور نبی پاک علیہ السلام السلم کی سنتوں سے دوری کی بنا پر ہے ورنہ عزت دینے تعظیم توقیر پر نبی پاک علیہ السلام نے کتنا پیارا حکم ارشاد فرمایا اور کیسی بشارت ارشاد فرمائی فرمایا بڑوں کی توقیر کرو تعظیم کرو چھوٹوں پر رحم کرو ارشاد پرمت جو ایسا کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترافقنی فل جنت میں اسے میری رفاقت نصیب ہو کتنی بڑی بشارت جس کے لیے انسان ہر مسلمان تڑپتا ہے کہ حضور علیہ السلام السلام جو قرب نصیب ہو رفاقت نصیب ہو کیا کام کرے ارشاد پرمت بڑوں کی تعظیم کرو توقیر کرو اور جو بچے ہیں ان کی ان پر شفقت کرو ان پر رحم کرو مہربانی کرو در اصل یہ وہ اصول ہے کہ اگر ہر شخص اس کو اپنا لے گا بڑا بچے کے ساتھ مہربانی شفقت کے ساتھ پیش آئے گا اور بچہ بڑے کی تعظیم و توقیر کرے گا ہوگا کیا اب آپ ایک, ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر بچے کے ساتھ آپ جناب کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے اور بچہ بڑے کو رسپیکٹ دے رہا عزت تعظیم و توقیر کر رہا ہے ہوگا کیا اس معاشرے سے جھوٹ دغا بازی ایسے معاشرے سے جو ہے دل آزاریاں کرنا اور غیبہ چگلی یہ ساری کی ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرے کی کیفیت جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جائے گا اور یہ انتہائی ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے اس سے ہوگا کیا جس کو آپ محبت دیتے ہیں جس بچے کے ساتھ آپ شفقت کر رہے ہیں جس کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے معاون اور مددگار ہوگا جس کی ہم عزت عزت کر رہے ہیں وہ ہمارے حقوق ادا کرے گا باپ اگر اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو رسپیکٹ دے رہا ہے ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو عزت دے رہا ہے چھوٹا بھائی बड़े بڑے کے حقوق ادا کرے अच्या گا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے جی جب کوئی بڑا آپ کو عزت دے اچھا دونوں باتیں چھوٹوں کو تو عزت دینی ہے جی اور بڑوں کی جو عزت بڑے جو عزت دیتے ہیں وہ شفقت کہلاتی ہے تو بڑے اگر چھوٹوں کو تو دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے سینہ چھوٹا لگنے لگتا ہے دل بڑا لگنے لگتا ہے ایسی کیفیات ہو جاتی ہے میری بھی شک یہی کیفیات ہے کیونکہ ہمیں جو پی سی آر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور جو تاثرات مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے ہم کوس کی طرف بڑھتے ہیں جی ایک بات بتائیں مجھے جیسے کہ میری کوئی عزت نہیں کرتا تو میں اس کی کیسے عزت کروں آپ ہی تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی اس کے بارے میں جواب فرما دیجیے گا اللہ اکبر کبیرا اب بات وہی ہے کہ فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عدلے کا بدلہ لیں اگر کسی نے بے عزتی کر دی تو اب میں اس کے ساتھ یعنی اسلام اس بات کی پذیرائی نہیں کرتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دی دیا جائے اینٹ نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ برا کریں آپ نے اچھا کون سا کیا آپ بھی تو اس برے کے ساتھ مل گئے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کے ساتھ خیر خواہ کیجیے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اب اس کے ساتھ خیر خواہ کیا ہے یہ مجھے سوچنا چاہیے یہ مجھے غور کرنا چاہیے اس کے ساتھ خیر خواہ کیا ہے اس کو سمجھانا غور کرنا چاہیے ایک شخص مطلب ان کا اگر سوال لیں ہم ان کا جو کہنا ہے کہ ایک سال مسلسل جو بے عزت کیا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوں سے اس میں اس سب سے پہلے اقلی علیہ السلام کے فرمان کا مضمون ہے آقا علیہ نے فرمایا. فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو دیکھیں تو اس کا فائدہ اور اس کا مقصد اور اس کا جو مطلب مطلوب ہے وہ خود ہمیں نظر آ جاتا ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم ایک بڑا مشہور واقعہ آکا علی صلاح وسلام یہاں پر کوئی مہمان آ کر ٹھہرا تھا اور اسے پھر جو گندگی کر دی تھی اس کے بعد وہ چلا گیا گندگی کر دیا گیا آکا علی السلام اسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے گندگی کو دہرے تھوڑی دیر کے بعد کوئی چیز بھول گیا تھا لینے کے لیے واپس آتا ہے تو جب اس نے دیکھا کہ آکا علی السلام کی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے دہرے تو پہلے میرے دل کو پاک کیجیے اور میرے دل کی گندگی کو دور کیجیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اسی طریقے سے علی کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو کریم کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو جو ہے عزتوں کو پامال کرنے والی ہوتی ہے سعید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم اس کے باوجود اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف دین اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسلامی تعلیمات اس کے دل کے دل اندر گھر کر جاتی تعلیماتی گندگی گندگی سے تو نہیں دھلے گی نا نجاست نجاست سے تو نہیں دھلے گی نجاست دھونے کے لیے پاکیزا پانی چاہیے تو کتنا پیارا واقعہ ہے جی جو مطلب ایک بزرگ ساحل سمندر کے قریب سے گزر رہے تھے دیکھا ایک بچھو جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے دریا کے اندر آپ نے اس کو نکالا اس نے آپ پر آپ کے ڈنگ مار دیا پھر جو ہے پانی کی طرف گیا آپ نے پھر اس کو پکڑ کے نکالا پھر اس نے کاٹ لیا دو تین بار ایسا ہوا قریب سے کوئی شخص گزر رہا تھا اس نے کہا حضرت یہ آپ کو بار بار تکلیف دیتا ہے کاٹتا ہے آپ پھر اس کو جو ہے پانی سے نکال دیتے چھوڑ دے اس کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں سر کروں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے وہ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑ رہا آپ حسن سلوک کی اس کے ساتھ خیر خواہی کی اچھے انداز کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا پھر بندے کو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہ اگر کوئی شخص ظلم و زیادتی کر رہا ہے اپنے دل کو بڑا رکھتے ہوئے صبر کرے اور آخرت پر ملنے والے اجر پر نظر رکھے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک کی بارگاہ میں دعا کرے مولا اس کے دل کو پھیر دے جب حقیقی طور پر اس کا خیر خواہ بن کر دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ اور اسے اس بات کو ہم سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس کے دل میں جگہ بن جائے گا کشی اختیار کریں اور دوسری بات یہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب عید کا جواب پتھر سے دیں ہم نے عرض یہ کیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے کہ برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کا اور ہم جیسا کریں گے ہم ویسا بھریں گے ہم اچھا کریں پرانے کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارک ہے از امرو بل لفظ جب وہ کسی بےحدہ بات پہ گزرتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو انہیں تنگ کرنے والی ہوتی ہے ازمائش میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہے تو وہ عزتوں کا تحفظ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں ہی اسی طرح کا مضبوط اور اسی کا نتیجہ بھی اتنی خوبصورتی بات ختم ہو گئی کہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ برائی کو بھلائی کا نتیجہ بھی نا میں تمہارے اس کے درمیان جو دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جسے گیرا دوست اللہ سلسلہ بھی اختتام پذیر محمد شہزاد اطاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ حسن اسلام اور موضوع ہے عزتوں کا تحفظ بہت پیاری گفتگو اللہ تعالیٰ زبل اس کو سمجھنے کی توفیق فرمائے تو ایک آپ بھائیوں سے یہ بات ارض کرنی تھی کہ عزتوں کا جو تحفظ ہے آیا اس میں نگاہ بھی شامل ہے ہاتھ اور زبان کا بھی اس میں عمل دخل ہے کہ کس سے دوسروں کی عزتوں کا تحفظ کیا جا سکے اس کے بارے میں بھی مدن پھول ارشاد فرمائیے اور حقیقتا اللہ زب الرقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہی عزتوں کا تحفظ ہے ان پر عمل میں ہی عزتوں کا تحفظ ہے السلام علیکم, علیکم السلام اس میں ایک عدیبات جو ہے وہ ایک اور بات ارض کرنی تھی یہ تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من لسانی ویدی ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یعنی ہمارے کسی بھی فعل سے دوسرے کی توحید بھی ہونی چاہیے دوسرے کی تزلیل و تحقیر و بے عزتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہماری ذات کے ذریعے سے عزت و احترام ملنا چاہیے تو نگاہ کا دیکھیں دین اسلام ہماری عزتوں کا تحفظ کیسے کر رہا ہے بہت خوبصورت انداز یہاں تک ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو اس کے گھر کے اندر جھانک کر مت دیکھیں اور کیونکہ اس کی عزت کے تحفظ ہے اور کھڑکی سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھانک رہے ہوتے ہیں دروازے سے جھانک رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے عدی سے پاکے مسلم شریف بخاری شریف کے عدیض سے پاکے سعید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ملت تعالیٰ آف قومری از دن فخت حلف قن آئی نہ فرمائے کہ جس نے کسی کے گھر میں کسی قوم کے گھر میں کسی شخص کے گھر میں بغیر ان کی اجازت کے جھانکا تو ان کے لیے روا ہے اجازت ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ پھوڑو اللہ مطلب یہ تحدید ہے اور یہاں تک ایک اور عدیث اسی طرح کا مضمون ہے کہ جس نے کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے جھانکا بغیر اجازت سے پہلے جھانکا اس نے بدیاں کی تو کتنا خوبصورت انداز ہے ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کی عزتوں کا تحفظ ہمیں کس طریقے سے کر اور تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے ابران میں آخری بات کیا احساس بالکل اگر ہم دوسروں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو اسلام کا ایک بہترین اصول ہے کہ آپ ہر ایک کی عزت کریں اور عزت کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے بچے کے ساتھ عزت کا انداز اور ہے بڑے کے ساتھ اور ہے دیڑ عمر کے ساتھ اور ہے بزرگ کے ساتھ اور ہے انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بنتا چلا جائے گا جو نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام کے اصحاب نے ہمیں مثالیں قائم کر کے بتائی عزت تعظیم اور توقیر کی ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ شاء معاشرے کے اندر چین امن اور سکون آتا چلا جائے گا مجھے مجھے اسلام اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کی عزتوں کا تحفظ کرنے والے ہو جائیں اور مسلمان ہم سے امان میں آ جائیں مسلمان ہمارے ذریعے سے بے فکر ہو جائیں کہ اس کی ذات سے اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے اس کی آنکھ سے اس کی کسی بھی فیل سے مجھے تکلیف نہیں پہنچے گی میری عزت خراب نہیں ہوگی یہ بڑی سعادت کی بات ہے اللہ رب عزت کرے کہ یہ صفات حسنہ ہمارے اندر پیدا ہوں اور دین اسلام کا یہ حسن ہے آپ کسی بھی پہلو کو دیکھ لیں دین اسلام ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی ہر شاخ جو ہے وہ سمرات سے وہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے پھل کیسے کہ جس سے آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسودہ ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ شاء اللہ مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں گے اور جنت جنت والی ہو جائے گی, جب اللہ, جب جب گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے ایک دوسرے کی عزتوں کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھروں میں اس سے امن آئے گا ہماری ذات میں ذہنی ٹینشن جو ہے ایک میں یہ سمجھتا ہوں ایک ذہنی ٹینشن اور ایک اپسٹ رہتا بندہ اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو ہمیں بھی رسپیکٹ ملے گی باقی یہ ہے کہ شاز و نادر واقعات کو آڑ بنا کر یا کسی برے شخص کی برائی کو آڑ بنا کر ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس کا جواب دینا ہمیں مشکل ہو جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کرے ہمارا کردار ایسا ہو جائے اعلی حضرت امام اہل سنت مجبید دین و ملت پروانہ شمع رسالت رحمۃ اللہ تعالی لے فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مومو تالخ ملا فرد پر ماتم اٹھے وہ طاہر گیا اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں تح... کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرے کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب اللہ اللہ عام سلحی